الحمد اللہ, فوری العلیم من بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر دو چالیس من غفر غفر ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان و له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر و له ما تقدم من من قام کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سام روزہ رکھنا رمضان ایمانا ایمان کی حالت میں ایماناً اس حال میں کہ مومن ہو ایمان مضدر بمانا مومن کہے اس میں فائل ہے احتسابً ثواب کی نیت سے محت ثواب کی نیت کرتے ہوئے اس حال میں تو غفر لگو ماتم منظم بھی اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے من صام رمضان ہے ایمان وحت جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس حال میں کہ وہ مومن تھا اور ثواب کی نیت سے یا ایمان اور ثواب کی نیت سے تو غفر پھر ما تقدم من منظم اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے من صام رمضان ہے ایمان وحت اور جو کھڑا ہوا رمضان میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے اوفر پھر ما تقدم من دمبی تو اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے امن کام لہ لت ایمانا و صابن اور جو کھڑا ہوا لہ القدر میں ایمان وحت صابن ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اوفر فر ما تقدم من دمبی اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے حدیث کے تین ٹکڑے ہیں پہلا یہ کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے تو اس سے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے دوسرے نمبر پر قیام رمضان قیام رمضان سے مراض تراوی ہے ٹھیک ہے جی اور بقیہ فرائض فرض نمازیں بھی ہیں لیکن قیام سے مراد تراوی کی نماز ہے تو اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جس نے ریرت القدر میں قیام کیے رات میں قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کے لیے تھے تو اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے سب سے پہلے یہ بات یاد رکھی جائے کہ گزشتہ گناہ جو معاف کر دیے جائیں گے گناہوں سے مراد گناہیں سیرہ ہیں اس لیے کہ کبیرا گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے تو جہاں پر بھی آج یہ وصول سمجھیں کہ جہاں پر پتلقن آتا ہے کہ جو آدمی یہ عمل کرے گا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو اس سے مراد گناہ گناہ سری ہوتے ہیں تو جس شخص نے رمضان میں روزہ رکھا یا رمضان کی راتوں میں قیام کیا اور لہرت القدر میں رات میں قیام کیا تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بہت بری فضیلت ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ رمضان کا روزے بھی رکھے اور رمضان کی راتوں میں قیام بھی کرے اطرافی یعنی کا بھی مکمل اہتمام کرے اور لیلتر قدر کی رات کی آخری, آخری عشرے کی تاخر راتوں میں سے غیر متعینہ طور پر کوئی بھی رات ہو سکتی ہے جی ایمان و احتساب جس نے روزہ رکھا رمضان کا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے ما تقدم من الغما معاف کر دیا جائے گا گناہ اس اس ومن قام واحتسابا اور جو کھڑا ہوا رمضان کے مہینے میں ایمان واحتسابا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے له ما تقدم منظمبی معاف کر دیا جائے گا اس کو اس کے گزشتہ گناہ قام الغلت القدر ایمانحتسابن اور چرل قدر کی رات میں جس نے قیام کیا کھڑا ہوا ایمان کی حالت میں شواب کے لیے ماتقی سے گزشتہ معاف کر دیے جائیں گے ترکیب من یا ساما فیل ضمیر ہوا ذلحال رموانہ مفول بہی منشرتی یا ساما فیل ہوا ضمیر ضلحال رمضان مفہول بہی ایماناً معطوف علی و حرف عاطفہ احتساباً معتوف معتوف علی اپنے معتوف سے مل کر حال ہوئے سامہ کی ضمیر جلحال کے لیے جلحال حال مل کر فائل ہوئے سامہ فیل کے فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فیلی خبریہ ہو کر شر غفر لہو ما تقدم من ذنبیہی وفرا فعل مجهول لام جار وہ ضمیر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے وہ فرا فعل مجهول کے ما موصولہ تقدم فعل ہوا ضمیر فاعل من جار ذمب مضاف وسی مضاف لے مضاف مضاف الی مجرور جار مجرور ملکر کر متعلق ہوئے تقدم فعل کے تقدم فعل اپنی ضمیر فاعل اور متعلق سے ملکر کر جملہ فعلیہ خفیہ ہو کر صلہ ہوا ما موصولہ کے لیے ما ماوصولہ اپنے سلا سے مل کر نائب فائل ہو فیرا مجبول مجغول اپنے نائب فائل اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ پھیلیا خبریہ شرطیہ ہو کر ماتوف واطفہ ایمانا اموان غفر وحت ما خفر تقدم من تقدمبی جملہ شرط اور جزا مل کر ماتوف اول با الفاطف منقام القدر ایمان وحت صابن غفر الحم و ماتقدمبی جملہ شرط اور جزا مل کر جملہ فیل خبری شکتی ہو کر ثانی معطوف علی اپنے دونوں ماتوفوں سے مل کر جملہ پھیلیا خبری شکتیہ ماتوفہ ہوا ٹھیک ہے جی بالکل سیم کسی طریقے سے دوسرے دونوں حصے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے البتہ ایمانا و احتسابً ماتوف علیہ و کیا تھا احتسابً ماتوف ایمان ایمان مزدق پانا اس میں فائل کہہ سکتے ہو مبمن و احتسابً کے معنی میں ایمان کے معنی میں اور احتسابً محتصباً کے معنی میں اور مطلقن ماتوف الہ ماتوف کے اندر تک بھی کوئی حرج نہیں ہے حدیث نمبر دو سو چالیس من عقل میں نہاد شجرتی منطنتی رسول کھانا الشجر درخت کو کہتے ہیں پودوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے نتن کہتے ہیں گندگی کو بدب کو تو منتنا اشرا کی صفت ہے منتنا تو بدبو دار مراد لہسن پیاز وغیرہ ہیں فلا مسجدنا مسجد نہ معنی قریب ہونا قروبہ سے بھی آتا ہے قریب ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے فإن عذى يتعذى باب تفععل معنی ہے تکلیف محسوس کرنا مما تعذى منه الانس اسی باب سے ہے انسان انس انسان یعنی انسان عذى تکلیف محسوسنا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اكل من هذه الشجره المنتنۃ جس نے کھایا اس بدبودار درخت سے جس نے کھایا اس بدبودار درخت سے فلا یقربن مسجدنا پس وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے یا ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے فَإِنَّ الْمَلَاِقَتَ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے تتعزہ فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے یا فرشتے تکلیف محسوس کرتے ہیں مِمَّا ہر اس چیز سے تتعزہ من جولدنس جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو اس بات سے اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے جی من عقل شجرتی منطنتی جس نے کھایا اس بدبودار درخت سے مراد بصل یعنی پیاز اور لہسن مسجدنا پس ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے نل ملا ایک اس لیے کہ فرشتے یا فرشتوں کو تطازا تکلیف ہوتی ہے مما اس چیز سے تجزا الانس جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو بدبودار درخت اگرچہ حدیث میں مطلقان صرف کسی چیز کا تذکرہ ہے تو اس سے مراد جہاں پر اس حدیث کی تشریحات ہوتی ہیں وہاں پر لہسن اور پیاز وغیرہ بصل سے اس کی تشریف کی جاتی ہے مقصد یہ ہے کہ ایسی چیز استعمال کر کے آنا کہ جس سے بدبو آتی ہو اسمیل آتی ہو جس سے دوسرے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہو کوئی بھی ایسی چیز استعمال کر کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے اور اسی طریقے سے اور بھی جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں شرکت نہیں کرنی چاہیے مثلا اگر کوئی آدمی نسوار سگریٹ وغیرہ استعمال کرنے والا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ جب کبھی وہ مسجد آئے یا اسی طریقے سے کسی اجتماع میں شرکت کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنی اس بدبو کو ختم کر کے آئے اس لیے کہ اس سے دیگر انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے جو کہ عیزائے مسلم میں ہو کر وہ بھی حرام ہے اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ فرشتوں کو اس سے کیا ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے مسجد میں آنا جماعت میں شریک ہونا اور کوئی ایسی چیز استعمال کر کے آنا کہ جس سے دوسرے انسانوں کو بدبو یا تکلیف محسوس ہوتی ہو مثلا اگر کوئی آدمی کوئی بھی ایسی چیز استعمال کرتے تو بہت سخت قسم کی بعض دفعہ لوگ اتر استعمال کر لیتے جو دوسروں کے تکلیف کا باعث بنتی ہے حالانکہ ادھر خوشبو یہ کس کے لیے راحت کے لیے ہوتی ہے لیکن بعض دفعہ لوگ اتنی سخت قسم کی مردوں میں استعمال کرتے ہیں کہ وہ بس انسان کے لیے سر کا درد کا باعث بنتی ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں اسی طریقے سے بعض لوگ جو سگریٹ نوشی کرنے والے ہیں یا نسوار استعمال کرنے والے ہیں یا پان کھانے والے ہیں غرض کوئی بھی ایسی چیز استعمال کرنے والے ہیں کہ جس کی ایک بدبو ہے جس کی اسمیل ہے تو اس کو ختم کر کے آنا چاہیے اگرچہ خود اس کو بہت اچھی محسوس ہوتی ہوگی لیکن دوسروں کو اچھی محسوس نہیں ہوتی اس لیے اس کے بعد پہلے تو یہ کہ ایسی چیزوں سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے جس سے ویسے ہی انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی تو ایسا کام ہی انسان کیوں کرے لیکن اگر کوئی کرتا بھی ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ ایسے وقت میں کرے کہ جس کے بعد ایسی جگہ میں اس کو شرکت نہ کرنی ہو نماز کا وقت نہ ہو اگر کسی نے کر بھی لیا تو پھر ایسی چیز کا استعمال کرے کہ جو اس کو ظاہر کرنے والی ہو کوئی ایسی خوشبودار چیز کا استعمال کر لے ایسی چیز استعمال کر لے کھانے میں کہ جو اس کی بدبو کو کیا کر دے ختم کر دے وغیرہ وغیرہ جی ہاں تو یہ ایک کئی طریقے چیزیں ہیں ہر ایک چیز میں شامل ہو سکتی ہے جو بھی دوسروں کے تکلیف کا باعث بنتی ہو مطلب ہے مقصد یہ ہے کہ تکلیف سے بچانا اسی طریقے سے اگر کوئی ما شاء اللہ سے اگر کوئی ایسا آدمی ہو کہ جو سالوں بعد کہیں نہاتا ہو تو اس کے لیے بھی جماعت میں شریک ہونا اسی طریقے سے پسینے شہ شرابور ہو اور لوگوں کو جو ہے نا ماشاء وہ معطر کرتا ہوا جا رہا ہو تو اس کے لیے بھی درست نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آ کر شریک ہو اسی طریقے سے بعض دفعہ بس اور بہت ساری باتیں ہیں تو غرض مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز کے جو انسان کے لیے دوسروں کی تکلیف کا باعث بنے اس سے بچے ترقی من چھتی یا عقل فیل ضمیر ہوا فعل منجار حاوی اسم اشارہ اشا موصوف المنطنت صفت موصوف صفت مل کر مشار اشارہ مشار مل کر مجرور من جار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہوئی فیل کے فیل اپنی ضمیر اور متعلق سے مل کر جملہ فیلی خبریہ ہو کر شر فا لا لانہ یکربنہ فیل ہوا ضمیر فعل مسجدہ مضاف ناظمیر مضاف علیہ مضاف مضاف علیہ مل کر مفول بھی فعل اپنی ضمیر فاعل مفول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزاء شرط اور جزاء مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو کر معلل فاتعلیہ انہ حروف مشبہ بالفعل الملائکۃ اسم میں انہ تتاعذ فعل ہوا ضمیر فاعل یا ہیہ ضمیر فاعل ممع من جار ماموسولا تعداد فیل من ہو من جار خزمیر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے تعداد فیل کے ال انسو فائل ماخر تعدند فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کے سلحہ ہوا ما موسولہ کے لئے ما موسولہ اپنے سلح سے مل کر مجرور من جار کے لئے جار مجرور مل کر متعلق ہوئے تعداد فیل کے فتاذرا فعل اپنی ذمیری فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوا انہ اسم شبب الفعل کے لیے انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معلل معلل اور معلل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ انشائیہ تا جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ تعلیلیہ ہوا حدیث نمبر 242 من جو علا قاویم بین الناس فقد ذبح بغیر سكینه ایسا تھا بے حاصل کرنا بغیر سکین سکین کہتے چھری کو من قاضیًا بین الناس جو بنایا گیا لوگوں کے درمیان قاضی جو بنایا گیا لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا فقطین بس وہ ذبح کیا گیا بغیر کیا مطلب ہے اس کا جی ہاں اگر کسی آدمی کو یا کسی بھی چیز کو چھری سے ذبا کر دیا جائے مثلاً کسی جانور کو وغیرہ کو تو اس کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی جان نکل جاتی ہے بس اس کو جتنی بھی تکلیف محسوس ہونی تھی وہ تھوڑے سے وقت کے لیے اور پھر اس کی تکلیف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے لیکن جس کو بغیر فری کے ذبح کیا گیا مطلب اس کو بار بار اس کو تکلیف ہوتی رہتی ہے بار بار تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو قاضی بنا دیا گیا جس کو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا بنا دیا گیا گویا کہ یہ ایک بہت خطرناک رہ پر چل پڑا ہے اب اب اس کے لیے جگہ جگہ پر مرحلے مرحلے پر قدم قدم پر اس کے لیے آزمائشیں ہیں اگر یہ حق پر فیصلے کرے گا تو تو یہ کامیاب ہے لیکن اگر تھوڑی سی بھی اس سے غلطی ہو گئی تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے تو کل کو لوگ اپنا حق مانگنے بیٹھے ہوں گے کل قیامت آمد کے دن اس لیے سب سے خطرناک یہ ہے کہ جس کو لوگوں کے درمیان کیا کرنے کے لیے متعین کر دیا گیا ہو فیصلہ کرنے والا اس لیے سب سے پہلے کوئی بھی ایسا عہدہ مان کر لینا کہ جس میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہو تو یہ تو بالکل جائز ہی نہیں ہے پودا مانگنا ہاں اگر کئی سارے لوگ آپ پر کسی پر اعتماد کرتے ہوں کہ جی ہاں اب یہی زیادہ بہتر ہے اور لوگ اس کو منتخب کر دیتے ہیں تو پھر بھی ہر فیصلے سے پہلے کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رو برو اپنے آپ کو پیش کرے اس کے بعد فیصلہ کرے کہ ہاں واقعی کیا میں درست فیصلہ کر رہا ہوں اپنی تمام تر رائے کو اللہ کو حضر ناظر جان کر پھر جو فیصلہ کرتا ہے ان شاء اللہ بالعزیز ہو فیصلہ بہتر ہوگا تو برحال یہ بہت انتہائی خطرناک عہدہ ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو ذبح کیا بغیر چھری کے کیا, کیا مطلب گویا کہ اس کے لیے انتہائی زیادہ خطرناک ہے پل پل اور قدم با قدم اس کے لیے آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کو کہیں ایک بار تکلیف ہوگی اس کو نہ جانے کتنی بار تکلیف اٹھانی پڑے گی اس لیے وہ فرمایا کہ بغیر اسے کی بغیر چھری کے اس کو ذبح کیا گیا جی من جو, بین الناس جو بنایا گیا لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا سکی دن تذبر کیا گیا بغت چھری کے من چرتیا جوہیلا فی الضی مشغول پاؤدین مفول اناس بینا مضاف سے مزافل مزاح مظافر جملہ پھیلے خبری شرط فاجز مجبول نائفائل بازار مضاف مضافل مل کر مجرور چار مجرور مل کر متعلق مجغول کے فی فیل مجغول نائفائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلے خبری ہو کر من شرف الگ منحلف اشرا کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ جس نے قسم کھائی بغیر اللہ،, اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کے نام کے علاوہ فقط اشرکا تو اس نے شرک کیا جی حلف مانا قسم کھانا بغیر اللہ, اللہ کے نام کے علاوہ فقط اشرقہ تو اس نے شرک کیا اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا یعنی غیر اللہ کی قسم کھانا یہ ناجائز ہے نبی کی قسم کھانا کعبہ کی قسم کھانا کسی بھی کسی بھی چیز کی قسم کھانا یہ کیا ہے ناجائز ہے اور وہ قسم ہی नहीं نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی قسم صفاتی ناموں کی کسی بھی صفاتی نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی قسم کھانا یہ تو کیا ہے جائز ہے اس کے علاوہ کی قسم غیر اللہ کے نام کی قسم جائز نہیں ہے اور نہ ہی وہ منعقد ہوتی ہے. جی ہاں اللہ اکبر قبیرہ تو جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو گویا اس نے شرک کیا غیر کو گویا کہ اس نے اتنی تعظیم دی جو رب کی تعظیم ہے تو اللہ کے مقابلے میں کسی کو لے آیا یہ ناجائز ہے ٹھیک ہے جی صرف قرآن کی اگر کوئی قسم کھاتا ہے قرآن کی قسم تو یہ صرف اس لیے مناقض ہو جاتی ہے گویا قرآن اللہ کا کلام ہے اس لسکت سے اس کے علاوہ کوئی بھی قسم مناقض ہی نہیں ہوتی اور کیسی قسم کھانا ناجائز ہے قعبہ کی قسم مغربی کھاتا ہے وغیرہ وغیرہ نبی کی قسم کھاتا ہے یا کسی پین مرید سب کی جس کی بھی قسم کھاتا ہے وہ سب ناجائز ہے من حلف بغیر الہی فقط اشراک من یا حلف فعل ہوا ضمیر فائل باجار غیر مضافل افضل اللہ مضافلے مضافلے ملکر مجلوع جار مجلوع ملکر مطالب حلف فعل کے فیل اپنی فاعل متعلق فعلی ہو کا شرط فخر اشرا کا, کا فاعل فاعل خبریہ خبری شرطیہ حدیث نمبر دو سو چوالیس من کا منکانہ آخر فلی رنگ حضرت ابو برے رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منکانہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر ولیومل آخر اور آخرت کے دن پر یعنی قیامت کے دن پر فلیم ضعی بہو بس کو چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے اکرم یکرم و اکرام کرنا وہی مہمان کو کہتے ہیں تو چاہیے اس کو کہ مہمان کا اکار کرے ایک بار بات امن خان یوم آخر فلا یوگ دے جا معنی ہوتا ہے کسی کو تکلیف پہنچانا تکلیف دینا باب فات تو من خان یوم جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلاح یوگ دے جا وہ تکلیف نہ دے اپنے پڑوسی کو جار پڑوسی نمبر تین یوم آخر فل یا پل خیرن جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو پھل یا پل چاہیے کہ اچھی بات کرے او یا یا خاموش رہے اس حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا بیان فرمایا ہے پہلی بات جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے جی ہاں مہمان کا اکرام کرنا مہمان نوازی یہ گہمروں کا شیوا ہے اور اس کے بڑے فضائل ہیں مہمان کی جو خدمت کرتا ہے اس کا اکرام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کو وسیع فرما دیتے ہیں جس گھر میں مہمان آتے ہیں اس گھر میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں برستی ہیں اور جس گھر میں مہمان جس گھر میں مہمان نہیں آتے وہاں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں جی تو اس لیے چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے اور اس کا اکرام کرے نمبر دو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے چاہیے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے مجھے پڑوسی کے حوالے سے اتنی تاکیدات کی ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرح جو حکامات لاتے رہے مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں سے حق نہ مل جائے تو اس لیے پڑوسی کے حقوق کا انتہائی زیادہ خیال رکھنا جی ہاں اگر آپ کے بچے بہت اچھا کھاتے ہیں بہت اچھا پہنتے ہیں تو اپنے ان بچوں کو اس طرح کی نعمتیں دے کر باہر اس طرح مت گھماؤ کہ ان کے دل لائیں یہ بھی آپ کے پڑوسی کو تکلیف دینا ہے اس لیے کہ وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح کی نعمتیں دے سکے اور اب یہ اس کی تکلیف کا باعث بن رہا ہے جی ہاں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز لا رہے ہو کوئی فروٹ آپ نے گھر میں لائے ہے اس کے جو چھلکے ہیں یا اس کے جو بقیہ ذرات ہیں وہ بھی آپ اپنے گھر کے باہر مت پھینکے اس طرح کہ آپ کے پڑوسی کے بچے دیکھیں یا پڑوسی دیکھیں اور وہ اس پر قاضر نہ ہو اور آپ نے اس کے سامنے پھینکے تو یہ آپ نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے یا تو پہلے سے ایسے لائیں کہ پڑوسی کو بھی دیں اور خود بھی استعمال کریں تو اس لیے من کا نا باللہ والیوم نے بلا عمومی معنی میں ہر وہ چیز ہر وہ بات جو آپ کے پڑوسی کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے وہ ناجائز چاہے وہ آپ کو اونچی آواز میں شور شرابہ کرنا آپ کے گھر میں میوزک کا چلنا حتیٰ کہ اگر آپ پرانی مجید کی تلاوت اپنے گھر میں لگائی ہوئی ہے لیکن اس کی آواز اتنی زیادہ بلند ہے لوگ اپنے کام نہیں کر سکتے بہت اچھی بات ہے کہ آپ سن رہے ہیں ساتھ والے آپ کے کوئی اور کام کر رہے ہیں آپ ان کے لیے اذیت کا باعث بن رہے ہیں اب یہ آپ کا پرانے مجید کی تلاوت سننا یہ آپ کے لیے رحمت تو نہیں بلکہ آپ کی اذیت کا باعث نہ بن جائے اس لیے کہ قرآن مجید کا تو حکم یہ ہے کہ جب وہ پڑھا جائے تو پھر سب پر لازم ہے کہ وہ سنیں اب جب دوسرے لوگ نہیں سن رہے اس کو تو اب گناہگار گار آپ ہو رہے ہیں کہ آپ نے اتنی آواز میں کیوں لگا لگایا ہوا ہے اس لیے اس چیز سے باہر آ جائیے اور ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے بعض لوگ نہ کوئی جگہ دیکھتے نہ کوئی مقام دیکھتے وہاں پر پڑھ مجید کی تلاوت لگا دیتے ہیں ناد س شروع کر جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن رہی ہوتی ہے تو اس لیے ہر وہ چیز جو دوسروں کے لیے ازیت کا باعث بنے وہ ناجائز ہے پڑوسی کے لیے آپ کے گھر کا شور شرابہ اور اسی طریقے سے آپ کی ہر وہ چیز جس سے آپ کے پڑوسی کو تکلیف پہنچتی ہے وہ ناجائز ہے نمبر تین من کا ناخر فلیق الخیر پیچھے آپ نے ایک حدیث پڑی تھی کہ املا الخیر خیر من سکون بس سکو تو خیران <اِمْلَانِشَّة> اچھی بات کہنا یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ خاموش رہیں اور خاموشی بہتر ہے اس بات سے کہ آپ کو بری بات کریں جی ہاں یہ وہی حریف ہے فل یاق الخیر جو اللہ اور اس کاخت پر ایمان رکھنے والے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے لیکن اگر اس کے پاس اچھی بات کرنے والی کوئی نہیں ہے تو اس مت چاہیے کہ خاموش رہے سومت میں تو معنی ہے خاموش رہنا خاموش ہونا جی من کانخر فلیم ذی بہو وہ شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو آخر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو فلی کرم ضعی بہو بس چاہیے اس کو کہ وہ مہمان کا اپنے مہمان کا احکام کرے اور من کان ہی بلّھول آخر فلائی ادے جا رہا ہوں اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر رکھتا ہو فلا ادے جا رہا ہوں اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے ومن يؤمن الاخر اور جو اللہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو فلیے من شکتی یا کان پھیل ہو با جار لفظ اللہ ماتوفال موصوف الآخر صفت موصوف صفت مل کر ماتوف ماتوف علیہ اپنے ماتوف سے ماتو مل کر مجرو تو جو ایمان رکھتا اللہ پر اور آخر کے دن پر تو اللہ معتوف علیہ الآخر ماتوف ماتوف والے اپنے ماتوب سے مل کر بجرور بازار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یکمن و فیل کے یکمین فیل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر کانا کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط فل یوکرم ذی امر فاجائمرم فیل ہوا ضمیر فائل وئی فہ مذاف ہو زمین مزافل مزاف مزافل مل کر مفول بھی فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ پھیلیا انشایہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ فیلیا خبری شرطیا ہو کر معطوف عالے واؤ حرف عاطف من کان یلو بل آخر فلا یو جا رہو شرط اور جزا مل کر جملہ پھیلیا خبری شرطیا ہو کر ماتوف اول واؤ حرف عاطف من کانا یمن بلا ہیو بل آخری فل یقل خیرن اول یسمت شرط اور جزا مل کر جملہ پھیلیا خبری شرطیا ہو کر ماتوفانی ماتوف اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ خبریہ شرطیہ شرطیا ہوا حدیث کے بالکل آخری میں من, کا من والیوم آخر یہ تو جملہ شرط ہو جائے گا پہلے کی طرح فل یا پل خیرن فا لام امر یقل پل خیرن فیل فعل مفول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف فالے ہوں گے او اوفا لام امر یسمت فیل اپنی فائل سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر ماتو تو ماتو فلے اپنے ماتوف سے مل کر یہ بنے گی جزاک حدیث نمبر دو سو پینتالیس منصول فک في فی جماطم فک انک اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس نے عشاء کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ جماعت میں یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی عشاء کی فک پس گویا اس نے آدھی رات قیام کیا گویا کہ وہ آدھی رات کھڑا رہا اور آدھی رات اس نے عبادت کی اس کو اتنا ثواب ملے گا منسل صبح اور جس نے صبح کی نماز پڑھی جماعت جماعت کے ساتھ صل وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری رات قیام کیا پوری رات اس نے نماز پڑھی جی ہاں جس شخص نے اشار کی نماز جماعت سے پڑھی مردوں میں سے اور عورت نے اگر اپنی نماز اشار کی پڑھی پھر اس کے بعد سو گیا مرد یا عورت بھی اور صبح پھر مرد نے اپنی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو اور عورت نے بھی اپنی نماز پڑھی تو اب ان دونوں کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ انہوں نے پوری رات عبادت کی ہے گویا یہ پوری کی پوری رات انہوں نے عبادت میں گزاری ہے جس نے عشا کی بھی نماز پڑھی اور فجر کی بھی نماز پڑھی تو اس نے گویا پوری رات عبادت کی اس لیے کہ عشاء کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ مرد نے اور عورت نے اپنی نماز پڑھ لی تو گویا اس نے آدھی رات عبادت کی اب جب فجر کی بھی نماز پڑھ لی مرد نے جماعت کے ساتھ اور عورت نے غیر جماعت میں تو اب اس کو دوسری آدھی رات کا بھی ثواب ملا تو گویا یہ کیا ہو گیا پوری رات کی عبادت کا ثواب سبحان اللہ جی ہاں کسی میں ہمت ہو اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے اپنے عزر دینے کے لیے اس لیے اپنی نماز کا اہتمام کریں بالکل صوب کی نماز کا اور فجر کی نماز کا اہتمام رہے لوگوں سے اسی میں غفلت ہوتی ہے سونے والے عشا میں سو جاتے ہیں اور سو بھی سوتے رہتے ہیں اٹھتے نہیں ہیں بیدار نہیں ہوتے علامات مل رہے ہیں دونوں نمازوں کا چھوڑ جانا منسل اللہ عشاہ کی جماعت فقان نما کا منصف جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی فقان نما کا منصف ایسا ہے جیسا کہ آدھی رات قیام کیا آدھی رات کھڑا ہوا مطلب عبادت کی منسل صبح کی جماعت جس نے صبح کی نماز پڑھی فی جماعت جماعت میں فکان نما صلی اللہ ایسا ہے وہ ہے کہ اس نے پوری رات عبادت نماز پڑھی من صلاح فی هو ضمیر فائل العشاء مفول بهی فی جار مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئی صلح فیل کے صلح فیل اپنی ضمیر فائل مفول بھی والمتعلق سے مل کر جملہ فیلی خبریہ ہو کر شر فاجز آئیہ کہ انہ بروف مشبہ کافا عن العمل قام فیل ہوا ضمیر فائل نصف اللہ مزافلے مل کر مفول بھی فیل اپنے فعال اور مفول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو کر وغرف من صلصبح ماتوف علیہ فاطفہ منسلفی جماعت فک انک اللہ معتوف ماتوف اپنے الاتوف سے مل کر جملہ خبریہ خبری شاتوفہ ہوا البتہ حدیث کے دوسرے حصے میں من صبح فی جماعت ان یہ تو کی کی طرح پڑھو گے شرط ہو جائے گا صل اس کی ترقیب مذاف مذافر مل کر تاقیر وقت تاکید مل کر مفول بس اتنا فرق پڑے گا خیل اپنی زمیر فائل اور مفول بہی سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر جزا شرط الجا مل جملہ پھیلیا خبریہ شکتی ہو کر معتوف ماتوف ماتوف والے اپنی ماتوف سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ شکتی ماتوفہ حدیث نمبر دو سو چھیالیس مم بت ابھی عمل ابھی نصب مم بت ابھی عمل ہو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کر دینا کسی کو اور پیچھے چھوڑ دینا کسی کو لم یسرع به نسل اسرع یسرع معنی کسی کو تیز کرنا اور کسی کو آگے بڑھانا نصب نصب ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاپرمایا ممبت ابھی عمل ہو جس کو پیچھے کر دیا اس کے عمل نے ممبت ابھی عمل جس کو پیچھے کر دیا اس کے عمل نے جس کو سست کر دیا اس کے عمل نے لم یوسر ابھی نصب اس کو آگے نہیں کر سکے گا اس کا نصب اس کو تیز نہیں کر سکے گا اس کا نصب کیا مطلب ہے حدیث کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گویا کہ گروی اور مرمون رکھا گیا ہوا ہے یہ مت سمجھنا کہ تم محمد پیغمبر کی بیٹی ہو اس لیے تمہارے ساتھ اچھا ہوگا بلکہ تمہارے اعمال کا ہی تمہارے بارے میں فیصلہ ہونا ہے اور ایک موقع پر تو یوں فرمایا کہ شرع احکامات کے مطابق پوری کی پوری اس سے دائیں دی جائے گی اگر ایک اور فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کی تھی تو اس کے ہاتھ کٹنے کے حوالے سے بھی لوگوں نے سفارش کی تو اس موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم نے چھاپ فرمایا کہ اگر یہاں پر فاطمہ بنت محمد ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا تو جی ہاں تو کوئی اپنے نصب کی وجہ سے اپنی قوم اور قبیلے کی وجہ سے کل کو جنت کے اعلیٰ مراتب کو کبھی بھی نہیں پا سکے گا اگر کوئی اعلیٰ مراتب کو پائے گا تو اپنے امال کی بدولت جو دنیا میں اس نے کیا ہے کل کو اس کا اس کے بدلہ اس کو ملنا ہے جو خود اس نے اعمال کیے ہیں یہ پیچھے کچھ اپنے اثرات ایسے چھوڑ گیا ہے تو وہ چیز تو اس کو کامیابی اور کامرانی اور درجات کی اعلیٰ مراتب اس کو دے سکتے ہیں لیکن اگر اپنے اعمال نہیں ہیں تو مار نصرت خاندان قوم قبیلہ معاشر یا بڑا پن ہونا یہ چیزیں اس کو کبھی بھی اعلیٰ درجے نہیں دے سکتی تو یہ مطلب ہے محمد ابھی عمل ہو جس کو پیچھے کر دی اس کے اعمال نے اس کے عمل نے سے ابھی نصب ہو اس کا نصب اس کو آگے نہیں کر سکتا جی ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم کالے پر نہیں ہے اگر ہے تو صرف, صرف تقوی کی اِنَّ عِنْدَ اللَّهِ اللہ تبارک بتا سب کے ہاں سب سے مازس اور مکرم کون ہے جو تم میں سے تقوی دار ہے ترکیب منشتی با جار وہ زمیر جار مجرور مل کر متعلق ہوئے بدپا فیل کے عمل و مذافل مزاف مضاف اور مفول بھی متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر شرط فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر شر لم یوسر لم جاز یوسر با جار وہ زمین مضرور جار مجرو مل کر متعلق ہوئی یوسر فیل کے نسب و مذافل مذاف مزافل مل کر فائل خیز اپنے فائد اور متعلق سے مل کر جملہ فیل خبریں جزا مل کر جملہ جی دو ابو سینتالیس فرماتے کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا من منحجل جس نے اللہ کے لیے حج کیا فلم یرف رفق یارفس و, و نصرہ سے سمیا دونوں سے آتا ہے دونوں پڑھ سکتے ہیں یرفس یرفس اس طرح فسق یقس و فصش کو لم یکسک لم یرفس بالکل ٹھیک ہے یارفس پل یف شک ٹھیک ہے تو رفقرف سو اس کا معنی ہوتے ہیں اپنی بیوی بی سے دواجی تعلق قائم کرنا اور فصق یق کو فصق یقس کو فصقہ یقص کو اس سے مانا آتے ہیں گناہ کرنا بری بات کہنا گالم گلوچ رجا آن ولدت رسو اکرم وسلم میں چاطرما من حجلہ جس نے حج کیا اللہ کے لیے فلم یارف پس اس نے اب ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا ولم یق اور بری بات بھی کوئی نہیں کی رجا تو وہ حج کرنے کے بعد لوٹے گا ایسے ایسے دن کی طرح ولادت جس طرح اس کو اس کی ماں نے جنا تھا اس دن کی طرح لوٹے گا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا یعنی جب اس کی پیدائش ہوئی تھی جب وہ دنیا میں پیدا ہوا تھا تو اس پر کوئی گناہ نہیں تھا وہ تمام گناہوں سے پاک تھا تو اس طرح اگر کسی نے اس طریقے سے حج کیا کہ اس نے اس میں کوئی گناہ کا کام نہیں کیا احرام کے موانع جتنی چیزیں تھیں ان سے اجتناب کیا تو نہ گالم بلوچ کی نہ لائی جھگڑا کیا جیسے اللہ تعالیٰ کو طرف الحج و فی ویلحال تین چیزیں بیان کی ہیں نہ ہی ولا خسوخ نہیں برا بلا بری بات گالم بلوچ ولا جال اور نہیں لائی جھگڑا جی تو جس نے اگر اس طریقے سے حج کیا تو وہ حج کر کے ایسے لوٹے گا جس طرح کہ جس دن اس کو مانے اس دن, دن تھا تو یہ آج کے دن بھی اس کے لیے ایسے ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب جاج کے حجوں کو ایسے ہی مبرور فرما دیں اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرما دیں من حجر اللہ کے جس نے حج کیا اللہ کے لیے فلم اور جمع نہیں کیا وہ لمی اور بری بات نہیں کی رجا کومن لوٹا وہ ایسے دن کی طرح ولادت جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا منشتی یا حد جفیل ضمیر ہوا فائل جار ہو زمیر مجرور جار لفظ اللہ ہوں لفظ اللہ مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے جار مجرور <تصال> مل کر متعلق کوئی فیل کے اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبری ماتو فالفا یارفس مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر ماتوفی اول بہت فا لمجاجما یفس فیل ہوا زمیر فائل فیل فائل مل کر جملہ فیلیا خبری ہو کر ماتوفی ثانی معطوف فالے اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر شر رجعہ کا یومن ولدتہ امہو رجعہ فیل ہوا زمین فاعل رجعہ فیل ہوا زمین ذلحال رجعہ فیل ہوا زمین ذلحال کاف جار یومن موصوف ولدتہ امہو ولدت فیل ہوا زمین مفہول بی مقدم ام مذافی مظافلے مزاح مظافل مل کر فائل فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر صفت یوم کے لیے موصوف صفت مل کر مجرور کافزار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہوئے طاہر اس میں فائل مقدر کے کس کے طاہرن کے یعنی ایسے دن کی طرح لوٹے گا پاک ہونے کے اعتبار سے باہر سی میں فائل اپنی زمین فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال رجا کی زمین ذلحال کے لیے ذلحال حال مل کر فائل ہوئے رجا فیر کے لیے فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر بلکہ فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فہریا خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیا ہوا و آخر